أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاه العرش صدق آج سورہ توحا میں ہمارا دوسرا درس ہے کل کے سبق میں ہم نے سورہ توحا کا تعارف کروایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا آج کے درس میں سورہ طحا کا ترجمہ شروع ہوگا طاہا اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندے اس کے معنی نہیں جانتے جیسے علی فلامیم ہے علی فلام را ہے حامیم ہے اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے معلّہ علیہ کل قرآن علی ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں اللہ تبکرت الم اقشا ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ نصیحت ہو اس کے لیے جو ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت ممن خلق تلولہ اور یہ اتارا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے ہیں الرحمٰن علامہ رشستو وہ بڑا مہربان اللہ ہے جو عرش پر قائم ہوا لہما فسماوا تیواما فل اور دیواما بے نہما وما تہ تصور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور گیلی زمین کے نیچے ہے سب کچھ اللہ کا ہے کیا کہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی زمین میں ہے نیچے مٹی میں ہے یہ سب کچھ کس کا ہے اللہ کا ہے وہ اگر آپ پکار کر بات کرتے ہیں یا آہستہ بات کرتے ہیں وہ جیسے زور سے کرنے والی بات سنتا ہے اسی طرح آہستہ اور چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اللہ تعالی سب چیزوں سے باخبر ہے آپ زور زور سے باتیں کریں وہ بھی وہ سنتا ہے آپ آہستہ آہستہ کانوں میں بات کریں تب بھی وہ سنتا ہے اللہ اللہ اللہ ہے وہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی اور بادشاہ بننے کا اور حاکم بننے کے لائق نہیں لہ الاسماء الحسن اور جو اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں ننانوے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ سب اسی کے ہیں اسی کے ساتھ خاص ہیں توحہ کا جو لفظ ہے اس لفظ کی تفسیر میں علماء کے بہت اقوال ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ طاہا کے معنی ہیں یا رجل اے آدمی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طاہا کے معنی ہیں یا حبیبی اے میرے پیارے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توحہ اور یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں اور جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح الفام میم کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے اسی طرح توحہ یاسین وغیرہ کے معنی بھی کسی کو معلوم نہیں ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الفلامیم را جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے امت کو اس کے معنی معلوم نہیں ہے کوئی بھی نہیں جانتا اس کے کیا معنی ماں انزلہ علی کل قرآن علی جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا شروع شروع میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوری پوری رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے اور نماز تحجت میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک قدم ہیں پاؤں ہے یہ پھول جاتے تھے پوری رات آدمی کھڑا رہے تو کیا آل ہوگا اور صحابہ بھی اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے لیے یہ مصیبت بن جائے اور آپ تکلیف میں پڑ جائیں پوری پوری رات کھڑے رہنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالی نے یہ طریقہ سکھلایا کہ شروع رات میں آپ آرام کرتے تھے اور رات کے آخر میں بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور پیغمبر علی الصلاۃ السلام بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے کہ یہ کافر مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہیں تو اللہ جل علہ نے یہ فرما دیا کہ آپ کا کام جو ہے صرف نصیحت کرنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے اللہ ترکرۃمۂ یہ قرآن کریم نصیحت ہے اس کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم کا علم عطا کرتا ہے ہم لوگ بھی اگر اللہ سے ڈریں گے اللہ کی شریعت کے مطابق چلیں گے ماں باپ کی بات مانیں گے اپنے بڑوں اور چھوٹوں کی عزت اور احترام کریں گے آپس میں پیار و محبت سے رہیں گے قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ علم ہمیں بھی عطا کرے گا حدیث میں آتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میور دلّہ ہو بھی خیرنفق حف الدین یعنی اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ اچھائی کے ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں یعنی جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں یا علماء حضرات ہیں حافظ حضرات ہیں یہ اللہ کو محبوب ہیں اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے ان کو یہ علم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی علماء کو کہے گا جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کرسی پر تشریف فرما ہوں گے تو علماء سے فرماویں گے انی لم اجعل علمی و حکمتی فی کم اللہ و ان اغفر لکم على ما منکم ولا ابالی کہ میں نے اپنا علم و حکمت تمہارے سینوں میں صرف اسی لیے رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں چاہے تم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی میں نے جو اپنا علم تمہارے سینوں میں رکھا ہے یہ اس لیے نہیں رکھا کہ آج میں تمہیں جہنم میں جلاؤں نہیں یہ قرآن یہ دین کا علم میں نے تمہارے دلوں میں اس لیے رکھا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم لوگوں کو میں معاف کرنا چاہتا تھا تو جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی تم لوگوں سے سب میں نے معاف کی ہیں مگر ظاہر سی بات ہے یہاں علماء سے مراد وہی علماء ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں حکومتوں کے پیچھے پیچھے گھومنے والے مال و دولت کے پیچھے گمنے والے یہ علماء مراد نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لِمَن يخشا کہا ہے یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ قرآن فائدہ مند ہے اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے انما یکش اللہ عباد علما کہ اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں یہ جو مولوی حضرات ہیں یہی اللہ سے ڈرتے ہیں اصل میں اس لیے کہ ان کو قرآن کا علم ہے حدیث وہ جانتے ہیں عام لوگوں کو تو بتا نہیں ہوتا عالل آرش اس یعنی اللہ تعالی آسمان میں ہے آرش پر ہیں یہاں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آسمانوں زمینوں اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اور گیلی مٹی کے نیچے جو ہے ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے علماء فرماتے ہیں کہ چند سال پہلے سائنس دانوں نے زمین کی کھدائی کی اور کافی سال تک کھدائی کی زمین کی کھدائی کی تو کتنی کھدائی کر سکے ہیں 6 میل صرف صرف 6 میل اس سے آگے کھدائی نہیں کر سکے حالانکہ زمین ہزاروں میل ہے لیکن جب چھ میل تک کھدائی ہو گئی تو ایسے سخت پتھر وہاں پر آ گئے کہ آگے خدائی نہیں ہو سکتی تھی اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے بندے نہیں جانتے کہ زمین کے نیچے کیا ہے اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے یا مشرا و اخبا اللہ تعالی چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے وہ اقفا کہہ کر پھر اشارہ کیا کہ اور جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے تو یہ تو دونوں کے معنی چھپی ہوئی چیز ہے تو مقصد کیا ہے علماء فرماتے کے سر ان کے معنی ہیں وہ چیز جو انسان اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے اور وہ باتیں جو انسان آہستہ آہستہ کہتا ہے اسے بھی اللہ تعالی جانتا ہے یا اس طرح ترجمہ باز علماء نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو کہ آپ اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو کہ ابھی تک آپ کے دل میں بھی نہیں ہیں آئندہ کسی وقت آپ کے دل میں وہ بات آئے گی اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے اس وقت کسی انسان کے دل میں کیا ہے اور کل کو کیا ہوگا اللہ جانتا ہے انسان کو تو معلوم نہیں ہے نا کل میرے دل میں کیا کیا خیالات آئیں گے لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پر عمل کرنے اور اچھی طرح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ وصحب اجمائعین السلام علیکم